من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا برهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع نفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظلله ومن يضرب فلا هديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول لها حق تقاته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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما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 علیم الحکیم ربش رحلی صدری میسر کتاب الرقات صحیح بخاری کی جس کی شرح اللہ کی تحفیق سے جاری ہے آج باب نمبر اڑتالیس کی دوسری حدیث آپ نے شماعت فرمائی اور یہ باب ہے باب القصاص یوم القیامہ قیامت کے دن کا قصاص جو بہت ہی ایک گمبھیر اور خطرناک مرحلہ ہے کیونکہ قصاص کے تعلق سے یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کیونکہ ساتھ کا مانگا اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے یا معاف نہ کریں وہ جو حدیث ہے کہ دیوان تین طرح کے ہیں ادوا نسلاف تین طرح کے دیوان ہیں رجسٹر ہیں دیوانند لایو ایک رجسٹر وہ جس میں درج گلاحوں کو بخشا نہیں جائے گا جیسے شرک ہے یا بدت وہ دیوانند دوسرا وہ رجسٹر جس میں درج گناہوں کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا ابھی ایک بندے کا قیدہ صحیح ہے اور اس سے گنا سرزل ہوئے اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت سے بخش دے اور وہ دیوان لا یق رکھے اور تیسرا دیوان وہ ہے جس میں درج گناہوں کو چھوڑا نہیں جائے گا جب تک بندہ چھوڑنا دے راضی نہ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق الباد سے ہے حقوق الباد کی جو بھی کوتاہیاں ہم سے سرزر ہوئیں یہ جو زیادتیاں ہم کر رہے ہیں تو ان کا تحساس پیاز کے دن قائم ہوگا کیونکہ اللہ رزت جس نے یہ دل بنایا ہے قصاص کے لیے اور عدب قائم کرنے کے لیے تو اس قانت عدل کے لیے ضروری ہے کہ جو بندوں کی حق تلفیاں ہم نے کی ہیں خب و مالی ہوں جسمانی ہوں عزت کے تعلق سے ہوں ان کا تصویر اور ان کا اضالع یہ ایک مستقل مرحلہ ہے قیامت کے مراحل میں سے جہاں قصاص کی عدالت قائم ہوگی ادیس میں قطرہ کا ذکر ایک پل کا ایک کنتڑا جہاں اللہ تعالی مظلوم اور ظالم کو جمع کرے گا اور قصاص نافذ کر کے اپنا عدل قائم فرمائے گا یہ قنترا یا تو پولیس راجی کا ایک حصہ ہے کہ پولیس رات کو عبور کرتے کرتے جب اس کے آخری کونے تک پہنچیں گے تو وہاں یہ کنترا ہوگا اور وہاں کے ساتھ قائم ہوگا اور یا پھر پولیس رات کو عبور کرنے کے بعد اور جنت کے داخلے سے قبل ایک مستقل یہ فلتا ہے جہاں اللہ تعالی ظالمہ رضو کو کھڑا کر کے ان کے معدین ان کے حقوق کا تسیہ کرے گا اور مظالم کا اضافہ کرے گا ایک حدیث جو حدیث الفصاظ کے نام سے معروم ہے مسلم وغیرہ نے اب انہیں مسلحوں سے کتاب و سننا میں لائے ہیں اور بہت سی قطب حدیث میں حدیث موجود ہے حدیث کے نام سے بلکہ یہ وہ حدیث ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا جابر بن عبدال انصاری رضی اللہ عنہ ایک اونچ خریدتے ہیں اور مدینہ سے شام تک کا سفر کرتے ہیں عبداللہ بن انیس عنہ سے ملنے کے لیے اور ان سے اس حدیث کے سرما کے لیے کیونکہ جس مجلس میں رسول اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی تھی اس مجلس میں موجود تمام تحادر یا تو شہید ہو چکے تھے یا فوت ہو چکے صرف اللہ نے نیس زندہ تھے اور وہ شام میں تھے چنانچہ ان کی زبان سے حدیث مبارک سننے کے لیے انہوں نے اونٹ خریدا اور تقریبا یہ ایک ماہ کا سفر اختیار کیا اور وہ حدیث ان سے سن کر آگے روایت کی اس میں یہ الفاظ ہے کہ ان نقم اور شروعوں میں رنگ بہمن تم اللہ کا کی طرف اٹھائے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے ان قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور ننگے پاؤں اور راتن ننگے بدن غور رنگ بغیر خدنے کے اور بحمن خالی ہاتھ کیونکہ دنیا کے جو تمہارے اثاثہ جات تھے یا مال تھا اس میں سے ایک پیسہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا بالکل خالی ہاتھ ہے اور اللہ رب الزر آئے گا اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے چنانچہ نبی اسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آئے گا اور وہ یونانجی بے یس مو من بردا کماں یس ہو من کرو جب اللہ تعالیٰ آئے گا آ ہوگا تو ایک آواز کے ساتھ مزا فرمائے گا اس مزاح کو جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے اسی طرح دور کے لوگ بھی سنیں گے اور رضا کیا پکارے گا کیا نظام فرمائے گا انا ملک انا بان میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں جزاب اور سزا کے تعلق سے عدل قائم کرنے والا جزا دینے والا سزا دینے والا اور بالکل آدرانہ اس ٹکڑے میں اس جملے میں بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی سفرت کلام اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا انہی حروف کے ساتھ ہے انہی الفاظ کے ساتھ جن الفاظ و حروف کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں کیونکہ انل ولی کو انتہان و اللہ فرمائے گا اور یہ وہی الفاظ اور حروف ہیں جو ہماری لغت میں موجود ہیں اور مستعمل تو اللہ تعالیٰ کے صفت کلام بھی حق ہے صفت نظار بھی حق ہے اور اس کا کلام انہی حروف کے ساتھ ہے جن حروف کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں تاکہ وہ کلام ہمارے لیے قابل فہم ہو اور اس حدیق یہ معلوم ہوا کہ مضمر میں کچھ لوگ اللہ کے قریب ہوں گے کچھ اللہ سے دور ہوں گے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظا ہے اس کا تمین یہ ہے کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے کہ اس کی قدرت کاملا جی ایک دلیل جو وہ نظام فرمائے گا تو اس نظا کو جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے ہماری آواز میں یہ خاصیت نہیں ہے ہم اور بات کر رہے ہوں تو قریب کا بندہ سن لیتے لیکن دور کے لوگ نہیں سن پاتے مغل رو الزت کا کلام ایسا کلام ہے اور اس کی نظاہیں ایسی نظاہ ہے کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے اور کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو اللہ تعالی کی اس نظاہ کو سن نہ پائے گا ان عربوں اربوں کا مجمع ہوگا اس میدان معاشر میں اور اللہ کی نظا کو سارے لوگ سنیں گے ملک میں بادشاہ ہوں انتان اور میں جزا اور سزا دینے والا عدل قائم کرنے والا ہوں اللہ رب العزت ان لوگوں سے کہے گا جو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس بے شمار نہیں تھی اور ہم جنمت ہی ان آمال سارے بنا جنت میں جائیں گے أهل الجنة لا جن لائم بحد الجن حق من من نار حطا غصہ ہوئے جنت والوں یعنی وہ لوگ جن کے سامنے اعمال سالح کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے اگر تم پر کسی جہنمی کا حق ہے وہاں اس معاملے کو یوں نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جہنمی ہے جائے گاڑ میں وہ ہے ہی جہنمی ہیں وہ ہلاک نہیں اگر اس کا بھی تم پر کوئی حق ہے تم نے اس کا مال چھینا ہو یا کو زیادتی کی ہو اس کو زخمی کیا ہو کپڑ رسید کیا ہو ہوجاتی خبن کیا ہو یا اس کی عزت کے تعلق سے اسے دکھ پہنچایا ہو تو اس وقت تک نہیں چھوڑو پر ہن ہو جب تک اس کی مظلومیت کا بدلہ نہ لے لو جب تک کہ سانس نہ کر لو اسی طرح کوئی جہنم ہی ہے اگر یعنی کہ وہ جہنم میں جا رہا جائے اگر اس پر کسی جنتی کا حق ہے تو ان کے ماں بہن بھی قائم کروں گا اور حدیث نے حق تک ماں ایک تھپڑ بھی اگر ایک چاندا رسید کر دیا دی نا ہت تو اس کا بھی ہم نے عدل قائم کرنا ہے قصاص دلوانا ہے اس موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ یا یارس ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس خالی ہاتھ آئے ابھی آپ نے بیان کیا بخ من بالکل خالی ہاتھ آؤ گے نہ تو ہمارے پاس دلحم و دینار ہوں گے بالکل خالی ہاتھ کہ کی تسیہ کیسے ہوگا بدلاؤ کے کیسے قائم ہوگا کیا دیکھ ایک ظالم مظلوم کو راضی کرے گا تو رسول اللہ رسول نے شان فرمایا دل خسانات قیامت کا تشیہ جو ہے وہ دلم و دینار کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا ہمارت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور اگر مظالم زیادہ ہوئے نیکیاں کم ہوئیں تو ہمارا برعزت مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دے گا یہاں کا احساس ہے مظالم کما گئی تصویر ہے جو قطرا پر ہوگا اور انتہائی ایک محیب مرحلہ ہے جتنے بھی مظالم ہوں گے دنیا میں ان کا یہاں اضافہ ہوگا اور ظالم اور بزرگوں کے مابین تسیہ ہوگا حتیٰ کہ مظالم کا تصریح کتنا مظاہرین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد الجرحا اور اشاد الفرنا ان دونوں کے مابہ بھی احساس کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا ان دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگھ والی بکری کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کرے گا سینگ والی بکری غالم ہے اور بغیر سینگ والی بزروں میں اور اللہ اپنا عدل جانوروں کے مابین بھی کرے گا تو یہ قانون کے عدل کا معاملہ بڑا متعین ہے جانوروں کے لیے نماز کا حساب نہیں ہے حاجی عمرے کا حساب نہیں ہے لیکن مظالم کا حساب ہے جو لطم کرے گا لیکن یہ معاملہ انتہائی گمبھیر انتہائی حساس اور نازک جس کا دنیا ہر انسان کو احساس ہونا چاہیے ادراک ہونا چاہیے اور پوری طرح حقوق کے معاملے میں چکن اور مزاج ہونا چاہیے اگر ساغذہ زندگی میں جرم ہو گیا تو اس کا اضافہ اس کا تفصیل جیسا کہ نبیر اسلام کی حدیث صاحب نے سنی جس کے غازی ابو خیرا رضول رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانتہ جس کے پاس کوئی ظلم ہو اپنے بھائی پر اپنے بھائی پر کوئی ظلم کر رکھا ہو وہ مالی ہو جسمانی ہو یا اس کا تعلق بھائی کی عزت سے ہو تو پھر یہ تحل اس ظلم سے اس سے واٹر مانگے اپنا دامن بری کرا لے اس ظلم کے تعلق سے موافی تلافی ہو جائے دنیا کے اندر یہ بہتر ہے فشن نہ ہو نئی سا سم درہم اس لیے کہ وہاں یہ سم درف مکان اشارہ قیامت کی طرف ہے میدان محشر کی طرف میدان محشر میں دینار اور درہم نہیں ہوں گے نہ سونے کے سکّے ہوں گے نہ چاندنی کے سکے ہوں گے اور نہ یہ کازوں کے کرنسی دور ہوں گے کچھ نہیں ہوگا خالی ہاتھ ہیں. تو وہاں دینار و دلن نہیں ہوں گے تو پھر دنیا میں اس کا ازالا کر لو میر یوں خزان آتی ہے میں خساناتی قبل اس کے کہ وہ مرحلہ ہے جسل کا کہ اس کے بھائی سے اس کی نیکیاں لی جائیں فع القلو حسنات اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اسی بال سجیات ایسی ہیں تو اس کے بھائی کے گناہ لے لیے جائیں فتو خطرہ علیہ اور سارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں یہ مرنا کتنا خطرناک ہے اگر یہاں تصوریہ نہیں ہو سکا تو قیامت کے دن اندرا پر گھر رو لیے جاؤ گے اور ظالم شخص کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی اور اگر ظالم پاس نیکیاں نہ ہوں یہ لیکیاں تو ہیں مگر وہ قہد کا شکار ہے اس میں بڑی کمی ہے جس سے ظلم کا ترسیہ پورا نہیں ہو رہا تو طرح پر عزل مظلوم کے گناہ لے لے گا اور وہ اس شخص کے سر پہ ڈال دے گا یہ مرحلہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے تو قبل اس کے کہ وہ مرحلہ آئے دنیا میں ان مظام کا اندازہ کر دے تسیہ کرو تسیا کی کئی صورتیں ہیں مارکی تلاقی ہو جائے اگر مارک کھی کے آیا ہے گنا اڑا لیا جائے اور اگر گنا ایسا ہے جس کا تعلق اللہ سے کسی کی چوری کی ہے تو اپنے آپ کو پیش کر دے اس ملک میں اگر چوری کی سزا قائم ہے ہاتھ کاٹنا تو اپنے آپ کو پیش کر دے اور اگر پیش نہ کرے تو پھر بھی وہ مالی مصروف جو ہے اپنے بھائی کو لبلانے کی کوشش کرے اور اللہ سے توبہ کر لے یا پھر دنیا میں تصریح کی ایک اور شکل ہے وہ مساواہد کیے معافی کی اپنے بھائی سے معافی مانگ لی کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کا مال جو ہے وہ حاصل کیا تھا اور اب میں واپس نہیں کر سکتا میرے پاس مال کی قلت ہے یہ فلاں موقع پر آپ کی ضرورت کی تھی یہ فلاں موقع پر آپ پر بہتان لگایا تھا تو اس کا اس طرح کو اضافہ کر لے اور معاٹی طلب کر لے یہاں یہ معاملہ آسان ہے اور اگر وہ دن آ گیا تو اس کی تفصیلات نہ تو دن ہم سے ہوگا نہ دنار سے ہوگا بلکہ یہ کرنسی ہوگی نہیں بلکہ میدان معاشرے میں یہ کرنسی چلے گی ہے میدان معاشرے کی ایک ہی کرنسی ہے اور وہ نیکیاں اور گناہ ہے جو عزت انسان مظالم کا تصویر فرمائے گا ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دیکھے اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دیکھے اگر اس کی اتنی نیکیاں ہیں کہ وہ مظالم پر پوری آ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر بچتی ہیں تو بقیہ لیکیاں اس کے جنمت کے داخلے کے لیے کافی ہوں گی اس کے دراجات نیچے ہو جائیں گے درازات کی بلند جیسے محروم ہو جائے گا ان کم نیتیوں کے بنا پر اور وہ مزرو جو تھا جن کے پاس نیتیاں کم تھیں تو اپنے بھائی کی لیکیاں لے کر اس کے بلند ہو جائیں گے اور اگر ساری نیکیاں بٹ گئی اور ظلم ابھی تک موجود ہے پھر ہمارے عزت مزلوم کے گناہ دے گا اور وہ ظالم کے سر پہ لاد دے کر اور ایک نزیس میں توڑے ہٹ پہ نار اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو خوش تھا کہ میرے پاس نیکیاں ہیں وہ اپنے بھائی کے گناہ دے کر جہن میں جا رہا ہے صرف اس پر کہ دنیا نے اس پر ظلم کی عدل قائم کرنے والا اور جزا سزا دینے پر پورا قادر کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی وہ سب پر غالب ہے یہ معاملہ ہے آخرت کے کا جو اس حدیث میں بیان ہوا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہاں مظالم آپ کیے ہیں تو ان کی آج ہی معافی تلافی کر لو ورنہ اگر موت آ اور وہ دن قیامت کا تو پھر لام حالا ادب ظائم ہوگا اور اگر واقعی تلاشی کے کوئی ضرورت آپ کے پاس ہے پیسہ آپ نہیں لے سکتے مظلوم کو یا فوت ہو چکا اس کے باعث بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے سچی دعویٰ کریں بڑا غبور و حقیم ہے وہ يا لا من رحمت اللہ ان نما یترو جمع ان نہ جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بڑا وہ غفور حدورحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا پھر انکوشرا کر دے گی یا پھر نہیں شا اللہ <سؤال> تعالی شرف معاف نہیں کرتا ہاں مشرق اگر توبہ کر لے اس کو بھی معاف کر دے توبہ تو بغیر شرف معاف نہیں ہوگا لیکن توبہ کے بغیر شرف کے علاوہ اللہ تعالی جس گناہ کو چاہے معاف کر دے ابھی حقوق واد کا معاملہ ہے یقیناً بہت ہی مشکل ہے اس وقت تک یہ نہیں مار ہوگا جب تک مظلوم راضی نہ ہو اور مظلوم راضی ہوگا اپنے بھائی کی نیکیاں لے کر اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا کر سچی توبہ کری جسے بنی اسرائیل کے سو افراد کے قاتل نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی جانوی طور پہ اس کا عقیدہ بڑا مزلور اس کی توحید بہت پختہ ہے اس کی شہادت سچی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ تو اس کی ایک ہی یہ توحید کی گواہی اور شہادت پورے فہم و ادراک کے ساتھ اتنی مضبوط اور قوی ہوگی کہ اس کے گناہوں کے 99 بڑے بڑے دفاتر اللہ تعالیٰ مٹھا دے گا اور معاف کر دے گا اس سے ہر طرح کے گناہ ہیں اللہ تعالی سارے پار کر دے تو تعلق اللہ بڑا مضبوط اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مظلوم بندے جن پر ہم نے زیادتی کر رکھی ہے ان کی طرف سے جو ممکن ہو صدقہ دیتا رہے کہ یادہ پیسہ اس تک کیوں پہنچانے والا ہے تاکہ میرا معاملہ صاف ہو جائے اس کے لیے دعائیں ہوں بس میں قدر اس قدر کے آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنے بھائی کے مظالم کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا یہ چیزیں آخرت میں چھٹکارے کا باعث ہو سکتی ہیں آپ کے فلاقی حسنہ مضبوط ہوں اللہ کو پسند آ آپ کی توحید مضبوط ہو اللہ کو پسند آ یہ یہ ساری چیزیں خبر وبول ہو کر آپ کی بخش کا باعث بن سکتی ہیں ب توفیق و بے عدلہ قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زبيع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد القتابة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار حدیس بری حدیث ہے اس میں اس کے وہ سید سعید خود نہیں اللہ تعالی عنہ نے اور اس حدیث کا راوی یزید جس سعید کا شاگرد ہے امام بخاری کے استاد کا استاد اس نے قرآن کی ایک آئے تلاوت کی نکال دیں گے ان کے سینے ان کے سینوں کا بغض ان کے سینوں کا بحز ہم نکال دیں گے غل غین کے کسرے کے ساتھ بغض کے معنی میں عداوت کے معنی میں دشمنی کے معنی میں یا کوئی میل کچھ ہے اور اگر غل ہو تو یہ گلے کے توق کو کہتے ہیں غل غین کی پیش یا ذمہ کے ساتھ گلے کا طوق اور غل غین کے کسرے کے ساتھ حسر کینہ بغض اور عدالت تو ہم نکال دیں گے ان کے سینوں کا کینہ اور بغض اور عدالت ہے قیامت کے دن عیسائیت کریموں کی تلاوت کی اور پھر نبی الاسلام کی حدیث روایت کی جس کا اس سے تعلق ہے بلکہ یہ کہیں کہ یہ حدیث عیسائیت کی تفصیل ہم بار بار یہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدروج ہے ان کے مابین اختلاف نہیں ہے جو بات قرآن کرتا ہے وہ بات حدیث بھی کرتا ہے جو بات حدیث کرتی قرآن بھی وہی بات کرتا ہے اس کی پوری تائید کرتے ہے وجہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کی وحی دونوں اللہ کا علم ہے اور اللہ کے عجم میں کوئی اختلاف نہیں کوئی تناقض نہیں کوئی تعارض نہیں کوئی تضاد نہیں یہ ہمارا ایمان ہے بلوغان غیر اللہ لواجہ اختلاف کثیر اگر یہ بحی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا اب یہ اللہ کا علم اللہ کا کلام نہیں اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا تناقض کیسے ہو سکتا ہے اور جو لوگ تناقض محسوس کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں وہ ان کے اپنے فام کا قصور ہے ورنہ بہت سے ملاحدہ نے قرآنی آیات میں بھی تناقض ثابت کرنے کی کوشش کی بظاہر تناقض نظر آتا ہے مگر حقیقت میں نہیں تو وہ ان کے فام کا قصور ہے وہ غلطی فاہم کی اللہ کے علم کی نہیں اسی طرح قرآن کے کسی آیت یا کسی حدیث میں آپ کو ظاہر کا تعرض نظر آتا ہے تو تاغیر اس لیے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اللہ کے علم میں کوئی تاغذ اور کوئی تراکز نہیں قصور آپ کے فخر اب یہ آئےت قرآن و رضا نا فضور ہم ان کے سینوں کا کینہ نکال دیں گے اور بالکل سارے سینے کینے سے پاک ہو کے جنت میں موجود ہوں گے آپس میں نہ کوئی عدالت ہوگی نہ کوئی کینا ہوگا نہ کوئی حسد ہوگا نہ کوئی بروز ہوگا بلکہ بالکل ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوں گے پوری محبت کے ساتھ اور پوری اگانگت کے ساتھ جیسا کہے گا جس میں قلب ہوں على قلب رجل رج اہل جنت کے دل ایک بندے کے دل کی وانند ہوں گے کسی اختلاف اور تناقض کے ہے یہ حدیث کیا ہے ابو سعید خدری کی روایت سے رس عنہ ہو المؤمنون من النار مومن جہنم سے چھڑکارہ پائیں گے جہنم سے نکلیں گے چھٹکارا پائیں گے ایک چھٹکارا پانے کی دو سہولتیں ہو سکتی ایک پلے سرات کو عبور کرنا کیونکہ مرحلہ میزان کے بعد پلے سرات کا مرحلہ جس سے گزرنا ہے وہی من کو ملنا وارد ہو سب نے گزرنا یہ وارد ورود اس کی دو تصویریں ہیں یا تو ورود بانا مرور پلے سرات سے گزرنا اور یا پھر ورود کا مانا دغول جہنم میں داخل ہونا اور جہنم کے اندر سے گزرنا دونوں تصویریں علماء کی تائید کے ساتھ موجود اور منقول ہیں تو مومن جہنم سے رہائی پائیں گے چھٹکارا پائیں گے پولیس رات کو عبور کر کے یا جو گزر جہنم کے اندر سے ہوگا تو جہنم کو عبور کر کے تو یہ بسون اعلیٰ قنتورا دن بین جنات تو پھر وہ روک لیے جائیں گے ایک قنطرہ پر پل پر جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا ہم نے بتایا کہ یہ قنطرہ یا تو پولیس راجی کا حصہ ہے اور پولیس راج کے آخر میں یہ قائم ہوگا یہ مرحلہ جہاں صرف ان مومن بندوں کو روکا جائے گا جن کے آپس میں مزالے ہیں ایک زالے میں دوسرا مظلوم میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا یا ایک نے دوسرے کو گالی دی ریبت کی زانت بھیجی الزان کی یا مال بھیا ہے یا کے تعلق سے کوئی خیانت کی انہیں روکا جائے گا کنترا یہ کنترا یا تو پل خراجی کا حصہ ہے جو آخری کونے پر واقع ہوگا اور یا پھر یہ مستطل ایک پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا اس کنترا پر روگ لیا جائے گا یہ کنترا بین جنت بنار جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا درمیان میں ہوگا فریسل باغ تو بعض بعض بدلہ لیا جائے گا قصاص قائم کیا جائے گا یعنی مظلوم کو اللہ تعالیٰ انصاس دلائے گا ظالم سے قصاص قائم ہوگا کیونکہ یہ دن عدل کا دن ہے اور اللہ اس دن کا مالک ہے مالک یوم الدین تو پھر تصل برد ہم برد تو پھر بعض کا بعض سے قساس جو ہے وہ دلایا جائے گا اور قصاص قائم ہوگا اس کی اس کی شرح حاشی یہ موجود ہے بین الاقوسین مظالم و بینوں بین دنیا انتظار کی چیز میں ان مظالم کا جو دنیا نے ان کے درمیان واقع ہوئے ان ایک نے دوسرے پر ظلم کر رکھا ہو کسی بھی حوالے سے مالی ظلم ہو بدنی ظلم ہو عزت کے تعلق سے ہو کسی بھی نوعیت کا ظلم ہو جیسا کہ ہم نے حدیث سنائی آپ کو مسلم احمد کی کہ حر تلتم حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی مارا ہو نہ نا حق نہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی حساز قائم کرے گا اس پر بھی اللہ رب العزت خساس قائم کرے گا اگر ایک تھپڑ بھی رسید کیا ہو تو یہ غیبت یا لعنت یا دیگر امور تو اس سے بھاری کیونکہ تھپڑ ہو یا تلوار کا دخ کیوں نہ ہو وہ مندمل ہو سکتا ہے مگر کسی نے الزام تراشی کی ہو وہ کیسے منتمل ہو کسی کی عزت سے کھیلے ہو وہ کیسے مندمل ہو وہ کہتے ہیں کہ قلم السان یا جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ نیزے کے زخم سے زیادہ گہرا اور خطرناک ہوتا ہے نیزے کا زخم مندمل ہو سکتا ہے لیکن زبان کے زخم کی تکلیف زندگی پر ظاہر نہیں ہوتی تو اگر ایک تھپڑ کا تسیہ ہوگا ذیب سے لاہن سے ان کا بھی تصویر یقینی ہوگا کیونکہ ان کی تکلیف زیادہ بھاری ہوتی ہے اور زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے تو فرمایا کہ حتٰ حسو وہ نقو اس دن فی الدو نے چونکہ یہ سارے من میں تھے جب یہ اچھی طرح نکھار دیے گئے وہ نقو اور پاک صاف کر دیے گئے تو اس دن رہا ہوں فی الدو خوت اب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اس سے قبل نہیں پولیس رات عبور کر کے آ لیکن یہ مظالم باقی ہیں ان کا تصفیہ باقی تو اس تصفیہ کی صورت کیا ہے وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم ہے جو ظالم مومن ہے جس سے ظلم ہو گیا اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے گا تقسیم کرے گا اور جو اس کا درجہ مقرر تھا ان نیکیوں کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوتا جائے گا اور اگر اس کی نیکیاں بچ گئیں اور مظالم ختم ہو گئے تو ان بچی کھچی نیکیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا لیکن درجہ اس کا پسٹ ہو گا اور اگر اس کی نیکیاں ساری خرچ ہو گئی مظالم کے تصویر میں اور مظالم ابھی تک باتیں ہیں تو پھر مظلوم کے گناہ اللہ تعالیٰ لے کر اس ظالم کو دے گا تو جو جو مظلوم کو ظالم کی نیکیاں ملیں گی کیوں تو تو اس کا درجہ اوپر ہوتا جائے گا اور جو جو اس کے گناہ تقسیم ہوں گے تو تو اس کا درجہ اور اوپر ہوتا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام عزل جو قیامت کے دن قائم ہوگا تو جب یہ پاک اور صاف کر دیے جائیں گے مانا ظالم اپنے سارے مظالم کا حساب دے دے گا اس کی کچھ نیکیاں بٹ گئی کچھ باتیں ہی ہیں اب وہ بالکل پاک صاف ہو چکے اب اس کو جنت کے داخلے کی اجازت دی جائے گی حتیٰ کو ادھر نو فیصد ہو گئی جنت جو پوری طرح نکھار دیا جائے گا اور یہ پاک صاف کر دیے جائیں گے تو پھر ان کو جنت کے داخلے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ جنت کا داخلہ پاک صاف ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے ایک انسان اپنے زامن میں بنا لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جنت کا داخلہ ناممکن اس کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے کسی موقع پر تھا ایک اصطلاح تمہیز کی تمہیز ایک بڑا اہم نقطہ ہے جنت کے داخلے کی لیے بندے کا کو ہر سزیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک صاف ہوتا ہے. جب تک پاک صاف نہیں ہوگا اس کا جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے پاک صاف ہونا ضروری اور یہ بھی پاک صاف ہونے کی ایک شکل اگر ان گناہوں کا تعلق حبوغلی بات سے ہے تو ان سارے مظالم کو لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا تنترا پہ روک کے انہیں اچھی طرح دکھارا جائے گا کھنگالا جائے گا اور ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی اور اس طرح ان نیکیوں کی تقسیم سے اس کے مظالم آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور وہ جو مظلوم ہے جس کے پاس نیکیوں کی قلت ہوگی وہ ان نیکیوں کو حاصل کر کے اپنے درجاتِ الا کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو یہ کنترا پر پاک صاف کرنے کا نظام اور تفہیس کا نظام اللہ تعالیٰ قائم کرے گا اور اس طرح بندوں کو نکھار کر جنت میں داخل کرے گا فغل نفس و محمد منزل ہی پھر جنت بن ہو کہ منزل ہی کانف دنیا کثر کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہو رہی ہے اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ ثابت ہو رہا ہے اور مصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو نبی اسلام نے قسم کھائی اور اکثر آپ کی قسم یہی ہوتی تھی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پورا اس نفس کا مالک اور مختار ہے فرمائے کل آحد ہوم عہدہ ہی من ہو بے منظر دنیا کہ جب ان کو نکھار کر اور پاک صاف کر کے اور پوری تفریح کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا اس واضح کہ جنت میں اپنے ٹھکانے تک کیسے پہنچے گی جو ان کا محل ہے جو ان کی جگہ ہے جو ان کے باغات ہیں اس تک وہ کیسے پہنچے گی لاکھوں لوگ وہاں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں مقیم ہے تو ان سب کی موجودگی میں وہ اپنے ٹھکانے تک کیسے پہنچے گا اپنے محل تک کیسے پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی کی توفیق سے جنت میں داخل ہونے والا انسان اپنے مقام کو اپنے گھر کو اپنے محل کو دنیا میں اپنے مکان سے زیادہ پہچانے گا اب دنیا میں آپ کا گھر ہے اس گھر کو آپ نہیں جانتے کہ یقیناً جانتے ہیں روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں آپ بند کر کے جا سکتے ہیں تو دنیا میں جس طرح آپ اپنے گھر کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس سے زیادہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو آپ جانتے پہچانتے ہوں گے اللہ رب الزت کی خاص عنایت ہے کہ وہ راستہ بھی بندے کو بتا دے گا اور جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ بھی بندے کو بتا دے گا سلجھا دے گا نہ کسی سے پوچھنے کی زحمت اور نہ کوئی ابرہام کی کیفیت کی تکلیف اتنی تکلیف بھی نظر نہیں دے گی ہاں حدیث میں ایک بندے کا ذکر آتا ہے نسخے کا تقریب اور جس کو جنت کا راستہ بڑھا دیا جائے گا اور یہ وہ شخص ہے جو کہ مجلس رسول اللہ تھا ان کا نام سنتا ہے یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا ہے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا تھوڑا کے نسخہ یا تو یہ سب جنت ہے تو وہ جنت ہی اس کو یہ سزا یہاں دی جائے گی کیونکہ جنت کا داخلہ پوری تلحی کے ساتھ ہے پوری طرح نکھار دینے کے ساتھ ہے اور پاک صاف کر دینے کے ساتھ ہے اب یہ بندہ اس جرم کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے کہ نبیل اسلام کا نام آیا اور دروز نہیں پڑا تو کیسے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اس جرم سے یہ اس کوتا سے کہہ لیجئے اس کو سزا دینے کے لیے اور اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اس کو نکھارنے کے لیے اسے جنت میں داخلے کا حکم دے گا مگر راستہ بنا دے گا اب وہ تلاش کر رہا ہے کتنا عرصہ تلاش کر اللہ بہتر جانتا ہے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر جنتی اب وہ بالکل بے خوف کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی ابہانگ نہیں وہ اپنے گھر تک یوں پہنچے گا جیسے آپ دنیا میں اپنے گھر میں پہنچتے ہیں کسی سے پوچھے بغیر وہ ٹھکانہ آپ کا متعین ہے روزانہ کئی کئی بار ہم آتے اور جاتے ہیں جیسے دنیا میں اپنے گھر کو آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ آپ جنت کے ٹھکانے کو جانتے ہوں گے اس لیے جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے ملیں گے بڑی وہ ایک محبت اور پیار کی سزا ہوگی وہ فضا ہوگی اور اس وقت وہ کہیں گے الحمد للہ حضانہ اللہ اللہ, حدانا کننا حدانا اس اللہ کی تعریف ہے اس نے ہمیں یہ ہدایت دے دی اس کے دونوں معنی دنیا کی ہدایت تریتع اسلام کی تریت توحید کی ہدایت اللہ کے پیغمبر کی سچی غلامی اور اتباع سلطنت کی ہدایت اور قیامت کے جنت کی جنت کے راستے کا ادراک اور فہم اور قیامت کے روز جنت میں اپنے ٹھکانے جاننے کا ادراک اور فہم اللہ تعالیٰ ہی دینے والا یہ اس کی تعریف اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہدایت دی راستہ سلجھا دیا ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے ہے اللہ رب رزن اور بالکل خاص راجارب رزل اس کنترا پر ظالم اور مظلوم کو بھی آپس میں پوری طرح کے قائم کر کے نکھار کے جنت میں داخل کرے گا اب جہاں سوال وہی ہے جس پر ہم نے وہ عائد پیش کی تھی شروع میں اور راوی حدیث نے وہ عائد پڑھی کہ جس نے ظلم کر رکھا ہو ہوگا کسی مظلوم پر تو مظلوم کے دل میں یقیناً اس کا ایک ایک چینا نفرت یہ ایک عدالت تو قائم ہوگی اور جس نے ظلم کیا ہے اس کے دل میں کوئی حسب کا جذبہ ہو کسی جسم کے کینے کو اور نفرت کا جذبہ ہو تبھی تو نے ظلم کیا تو اس طرح ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس پر وہ قرآن کی آیت ماف صدور <غِلِّن> کہ جو ان کے سینوں میں کینہ ہوگا عدالت ہوگی حسد ہو گیا وہ ہم جنت کے داخلے سے پہلے نکال دیں گے اور بالکل وہ پوری ایک محبت اور دلوں کی موافقت اور ایک پیار کی فضا میں جنت میں داخل ہوں گی جیسے مومن جناب علی بیر برطرض نے جنگ جمل کے بعد جب دو جنتی دس ان دس صحابہ میں ان کا نام شامل ہے جن کو جنت کی مشارت دی گئی ان کی معیتیں دیکھیں ان کی لاشیں دیکھیں ایک طرح بن بیس اللہ اور دوسرے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہما جو امیر معاویہ کے لشکر میں تھے امیر معاویہ کی طرف داری میں تھے اور اس جنگ میں دونوں شہید ہو گئے امیر مومن جناب علی نے جو ان کی لاشیں دیکھیں تو کھڑے ہو کر قرآن کی شاید کو پڑا اور یہ جملہ کہا انی لارجو ان لارجو انا ان تما قال قالما فیہم وَنَا دَعْنَا مَا <مِنزلے> مجھے پورا یقین ہے جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت ہوں گے کہ ان کے سینوں کا جو بہت یقینہ تھا یا عداوت تھی وہ ہم نے دور کر دی اصل میں یہ جنگ جمل جنگ سے اس میں اگر دونوں طرف صحابہ تھے تو وہ ایک اشتہادی جو ہے وہ فہم کی بنا پر تھے ہر فریق اپنے اشتہاد کے ذریعے اپنے فہم کو صحیح سمجھتا تھا اور اس لیے وہ میدان قتال میں تھے دن میں لڑتے راتوں کو ملتے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے اور یہی بات نیل مودی نے فرمائی کہ جب قیامت ہوگی یہ تو ایک اشتہادی معاملہ ہمارا اور تو بھارت اور ہم نے اس کتاب کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا مگر جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے شاید ہوں گے رضا نامہ فضل ہم ان کے سینوں کے سارے کینے اور نفرتیں اطار سے نکال کر ان کو بالکل جو ہے وہ پوری محبت کی سزا میں جنت کا داخلہ عطا فرما دیں یہ دیش اللہ کی توسیق سے پوری ہوئی نبی محمد۔ رضا الله عليه وسلم واهل طاعته <تصفيق>